بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وقفاء وسلام الائیباد الدین الصطفیٰ ام آباد اس سے پہلے والی حدیث پر بات مکمل ہو گئی اختصاراً کہ سب سے بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو محبوب بنانے والا کیا ہے ہمیشہ دین کو دنیا پر اللہ اس کے رسول کی مرضی کو لوگوں کے مرضی پر ہمیشہ ترجیح دیا جائے جہاں دونوں کا ٹکراؤ ہو ہمیشہ مقدم کس کو کیا جائے دین کو اور اللہ نے لوگوں کو جو دیا ہے اس پر نگاہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اپنے کو جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہیں اس سے انسان اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور اے اے لوگوں کا حدیث نمبر بتیس یہ بھی بہت مختصر ہے دوستو لیکن اسلام کا ایک بہت بڑا وصول ہے اب یہ ایسے دو جملے کے حدیث ہے کہ اس کی شرح اور اس سے بڑے مسائل نکلتے ہیں لیکن ہم ادھر نہیں جانا چاہتے بس حدیث کا نفس سے مفہوم ابو سعید خدری نہیں حضرت ابو سعید کا نام ہے سعد بن سنان الخدری رضی اللہ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا لا غارارہ والا ذرار بس دو جملے کی حدیث ہے لیکن آفا جانتے ہیں کہ اللہ رسول کو اللہ رسول میں اوتی تو خمسن لم جوڑ تو آد القبری اللہ نے ہم کو پانچ چیزیں دی جو ہم سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی تھی ان میں کیا ہے اوتی تو جوام الکلیم اللہ نے ہم کو جوام الکلیم کیا مطلب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ صلاحیت دی موجودہ دیا کہ چھوٹے سے جملے میں اتنے وصول اتنے ضوابط اتنے مسائل بیان کر دیں کہ اگر شرح کی جائے تو ہفتوں چاہیے اور اگر کوئی لکھنے لگے تو دفاتر چاہیے یہ ہمارے نبی کا موجودہ تھا آر فرمائے لوگوں لاغرا روالہ ذرار نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اللہ اکبر اس کو تو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ لا ضرر روالہ زرار دین دنیا لین دین تجارت کاروبار ہر معاملے میں تم لا نقصان نہیں اٹھاؤ ایسا نہیں کہ ہاں کی چیز تو نقصان اٹھاؤ اور کیا کرو ستر میں بیچ دو نہیں منافع لو لیکن دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ دوسروں کو نقصان وہ بیچانا چاہتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ اللہ میڈ ان جاپان ہو اور آپ کیا کہتے ہیں میڈ ان انڈیا نہیں بس اس سے تھوڑا سا نام کا فرق ہے, ہے وہیں کی فٹنگ یہاں کی ہے نہیں سمجھے اس کو آپ نے کیا کیا نہیں نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے امام دار کتنی نے اور امام مالک نے محتاطہ میں نقل کیا ہے حدیث پر بعد لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن با اتفاق علما وصول اور مانن یہ حدیث قابل قبول کی گئی اسی لیے امام نوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والرک جو قوی واد بہادن اس حدیث کے کئی سندے ہیں کئی تروق ہیں جس سے حدیث کو تقویت مل جاتی ہے حدیث یاد بھی ہوگی اور معنی بھی سمجھ لیے گئے اب اس سے وصول اہل وصول فقہ نے بہت سارے مسائل نقل کیے اس کے لیے پھر کافی ٹائم چاہیے